رحمۃ اللہ <سؤال> و محمد السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین <سؤال> برادران اور خارہ نگر سب <سؤال> کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے 10 نمبر پانچ سو پچانوے ابلیغ دو سو ہے پانچ سو پچانوے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست تعداد ہے اور دو سو سینتیس جو ہے اوراد فتح کے درست تعداد ہے اوراد فتح میں سامنا اسماع الحسنیہ میں ساتواں اس میں مقدس جو ہے السلام کے توضیحات میں ہیں اس کے سلسلے میں جو لوگین نے جو مختلف توضیحات دیا تھا اہل لغت نے اور قرآن لغت والوں نے اور اسما الحسنہ کی جو شارہین نے اس کی جو توضیحات دیا وہ آپ لوگوں تک پہنچائے اب آگے اسی لوغوی بحث کا ایک خلاصہ ہے آج کے درمیان تو خلاصہ یہ ہے کہ اس لوغوی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب اللہ کو ہم یا سلام کہہ کر پکارتے ہیں یا سلام کو اس ذات اقدس کے لیے صفت کے طور پر بیان کرتے ہیں تو ان کے معنی یہ ہوئے کہ اے وہ ذات جو ہر قسم کے اے وہ نقص سے پاک ہے کی ہر قسم کی آفیت و حفاظت تیری طرف سے ہے کی ہر قسم کی آفیت و حفاظت تیری طرف سے وہ پاک ذات یعنی اور وہ پاک ذات جو اپنے مومن بندوں کو کل قیامت میں تحیت کے طور پر سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مومن بندوں کو تحیت کے طور پر سلام پیش کرتے ہیں یا سلام یعنی اے وہ ذات جو اپنے بیمار بندوں کو ہر نو بیماریوں سے سلامتی و وعافیت بخشنے والا ہے اور ہمیں بلکہ پوری کائنات کے موجودات کو ہر نوع تحفظ و سلامتی بخشنے والا حقیقت میں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے تو مذکورہ کتاب خصوصیات اسماع حسنا کے صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر سلامتی کے اسباب جو ہے السلام کی طرف سے ہیں جی سلامتی کے اسباب ہر قسم کے السلام کی طرف سے ہے کہہ کر السلام کے بارے میں کچھ خارجی حقائق ذکر کیا ہے میں وہ حصہ ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکا چنانچہ آپ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ امن و سلامتی صرف اسی السلام جل جلال کی طرف سے ہے ورنہ ہم کیا اور ہماری حفاظت کا سامان کیا یعنی ورنہ ہماری کیا حیثیت تو ہماری حفاظت کا سامان کہاں سے آئے گا پھر جب وہ اپنی سلامتی کو اٹھا لیتا ہے تو ہمارے سارے کے سارے انتظامات درے کے درے رہ جاتے ہیں ہمیشہ سے انسان اپنی سلامتی موت اور حوادثات سے بچنے کی بڑی بڑی تدبیر کرتے ہیں ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زمین و آسمان میں ہمارے سلامتی کے نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں اگر ہم سلامتی کے ساتھ گزار جاتے ہیں گلی کوچوں اور عام شاہراہ پر جگہ جگہ ہماری موت کے اسباب ہوتے ہیں مگر ہم بش کر نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے کھانے کی میز پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جو ہمارا گلا دبا سکتی ہیں مگر ہم سب چیزوں کو مزے لے لے کر نکل جاتے ہیں کتنے ہی ایسے ہوئے کہ وہ کھانے پینے تو کھانا ہی انہیں کھا گیا ہاں جی کتنے ایسے ہوئے کہ وہ کھانے کھانے بیٹھے کہ نہیں ایسے واقعات ہے نا کہ وہ کتنے ہی ایسے ہوئے کہ وہ کھانے بیٹھے بندہ خدا تو کھانا ہی انہیں کھا گیا تو وہی کھانا اس کے لیے بولے جان بن گیا اسی کھانے کی وجہ سے وہ مر گئے پانی پینے بیٹھے یا پانی پانی پینے بیٹھے لیکن جو ہے پانی ہی لیکن پانی ہی انہیں پی گیا وہی پانی غلے میں پھنس گیا مر گیا کیونکہ السلام جل جلال کی سلامتی ان سے اٹھ چکے تھے ان کی سلامتی کا چادر اٹھ چکا تھا لہذا جو بھی چیز منمو میں ڈال رہے ہیں پانی پی رہے ہیں وہی اس کی موت کا سبب ہے حیات والی پانی سیات کا سبب موت کا سبب کھانا اس کی زندگی کے باقاعدہ کا سبب موت کا سبب کیونکہ السلام جل جلال کی سلامتی ان سے اٹھ چکی تھی ہم چھوٹی بڑی اور سر سربھلک تعمیر شدہ یا زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اوپر ایک این گر کر ہمارا کام تمام کر سکتے ہیں اور جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے گھروں اور کھیتوں میں موت کے فرشتے تاگ لگائے بیٹھے رہتے ہیں مگر اس السلام جل جلال کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں جلا جلال کے حکم کی منتظر ہوتے ہیں ہاں جی درندے تو درندے خود ہم ہی جیسے کتنے انسان ہی ہمارے خون کے پیاسے اور خون کے پیاسے ہوتے ہیں ہاں انسان جو کہتا میں رہتے ہیں مارنے کے لیے مگر اس السلام جلا جلال کی سلامتی ہمیں ان سے بچا کر صاف نکل جاتے ہم نکل کے اپنے منزل مستا پہنچ جاتے ہیں یعنی ہم یہ یقین رکھیں کہ بس اس سلامتی والے کا کرم اور حفاظت ہی ہمیں بچا کر رہتی ہے اللہ ہی ہمیں بچا کر رہتی ہے اور ہماری موت اور ہلاکت کے ظاہری اسباب اور نقشے دان پیستے رہ جاتے ہیں اور اس دور میں تو بجلی زم بجلی اور گاڑیاں جگہ جگہ اور اس درمیان اس زمانے میں اور اس دور میں تو بجلی اور گاڑیاں جگہ جگہ موٹ کی ایجنٹ بنی بیٹھی رہتی ہیں اب تو قسم قسم کی گیس جو ہماری ہر وقت کی خادم ہیں یہی دام اعجل بھی ہیں مگر ہم سلامت رہتے ہیں بس یہ امن و سلامتی بلا شک و شبہ اسی السلام و جلجلال کی طرف سے ہے وہ جب تک ہمیں سلامت رہنا چاہیں ہم ہر خطرے کے اور موت کے عذاب سے بچ نکل جاتے ہیں لیکن جب وہ موت چاہیں وہ ہلاکا چاہیں تو ہاں جی ہماری حیات کے اسباب ہماری موت کے سبب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کے ساتھ امداد نہ ہو تو وہ گر قیامت تک کبھی آباد نہ ہو۔ ہنستے بستے گھر منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے ہمارے سامنے سے کتنے وقت اس لیے کہ اس گھر کی سلامتی اس سے اٹھ جاتی ہے آگ ہماری خادم ہے اگر یہ سرکشی پر اتر آئے تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں یہی بجلی جو ہے ہمارے لیے بہت سے سورش بجلی سے ہم کھانا بھی پکاتے ہیں اسی سے ہم روشنی بھی حاصل کرتے ہیں ہم کپڑے اسری بھی کرتے ہیں کپڑے دھوتے بھی ہیں ہاں جی اور جو ہے اسے ہم ساری مشینیں اسی سے چلاتے ہیں ہماری اس دور کی زندگی کے جو ہے چمک دمک ہے اسی بجلی سے لیکن یہی بجلی جو ہے شارٹ سرکٹ سے سارے گھر جلا جاتے ہیں سارے گھر کے لوگ مر جاتے ہیں جب سلامتی اللہ تعالیٰ سے اٹھ جاتے نا تو یہی تباہی کے سبب بن جاتے ہیں جب السلام کی طرف سے سلامتی اٹھ جائے تو کیا ہوگا تو یہ خوبصورت و متی گوڑے اور ہاتھی جو دل و جان سے ہماری خدمت کرتے ہیں ذرا سی دیر میں ہمیں مار بھی سکتے ہیں حکایتوں میں جمشید بادشاہ ایران کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بڑا ہی حسین گھوڑا کہیں سے آ کر اس کے قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس سے میری سواری کر بھیجا ہے لگام لگاؤ اور زین کسو کہ میں اس پر سوار کا لطف اٹھاؤ ہر چند لوگوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی اسے لگام نہ لگا سکا تو بادشاہ نے کہا یقیناً یہ صرف میرے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ مجھ ہی سے لگام لگائے گا لگائے لگوائے گا چنانچہ جی بادشاہ نے اس پر زین کشت زین کسی لگام لگایا وہ خاموش کھڑا رہا جب اس کی دم میں زین کی ڈوری لگانے لگا تو اس نے ایسی لات ماری کہ بادشاہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا مر گیا جو ہماری سواری کے جانور ہیں اور ساری دنیا میں ہمیں لے کر پھرتے ہیں ایک لات میں تمام کر سکتے ہیں جانگر میں مگر اس السلام جل, جل جلال کی طرف سے سلامتی ہمیں ان سر ان کے سرکشی سے بچاتی ہے اسے اللہ کی سلامتی ہمیں بچا سکتی ہے السلام کی برکت سے ہم بچے رہتے ہیں جب تک السلام جل جلال کی طرف سے سلامتی کا حکم ہو تو ہلاکت اور مصیبت کے ناشوں میں بھی سلامتی اور اہیت مل جاتی اللہ تعالیٰ سلامتی تو میدان نجام میں ہاں جی توپوں کے بیچ میں گولوں کے بیچ میں انسان زندہ رکھ کے واپس آ جاتے جب اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اٹھائی جائے تو حفاظت و آہیت کے اسباب وسائل وسائل ہی میں سے مثبت و علاقات ہونے لگتی تو اسباب وہ حفاظت کے سامانی اسباب ہیں وسائل ہی میں سے مثبت و علاقات ہونے لگتی ہیں یہی بجلی یہی پانی یہی آنکھ ہاں یہی کھانے پینے کی چیزیں جو ہماری آفیت اور حفاظت کے سامان امر زندگی کو ادامہ دینے کی ان میں سے کوئی بھی ہماری مثبت علاقات کے سبب بن کے انسان کو ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے اللہ رب العزت نے دنیاوی مسائل و مشکلات سے سلامتی کے اسباب عطا فرما کر اس جہاں نے میں بھی انسان کو امن عطا فرمایا اور اس فانی زندگی کے بعد آنے والی دائمی اور ابدی زندگی میں بھی اپنے نیک بندوں کے لیے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وہ اللہۃ و الا دار سلام یونس عید نمبر پچیس اور اللہ تعالی سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے یعنی جنت کی طرف ہیں مراد اس سے جنت ہے نہ کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے نہ رنج و غم نہ بیماری کا خطرہ نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر کچھ بھی نہیں سلامتی ہی سلامتی اور دارساد میں دار السلام سے مراد جنت ہے اس کو دار السلام کے لیے کہ وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا جو بھی جنت میں پہنچے گا اور ان سب کو حاصل ہوگا دوسری وجہ بعض رواج میں ہے کہ جنت کا نام دار السلام اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہے اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتوں ان کو مہیا کریں گے تو یہ خوبصورت جو ہے توضیح ہے کتاب خصوصیت آزماعی حسنہ صفحہ نمبر ایک سو چودہ سے ایک سو سولہ تک داخل وہاں سے لگل کیا ہے بڑے خوبصورت جو ہے پیراگراف ہے اللہ تعالیٰ کے اسمِ السلام کے بارے میں انسان ان مقدس ازماعت کے بارے میں جتنا غور و فکر کریں تدبر کریں ان سے معنی حقائق ادراک ہوتی ہے اور جو ہے انسان لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے دل کو جلا برستے ہیں اپنی توکل میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ سے محبت عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اللہ ہی کے جو ہے درگاہ پہ چکے رہتے ہیں اسی سے راز نیاز کرتے رہتے ہیں اسی کے درگاہ میں جو ہے ہمیشہ اپنی ہر چھوٹی سے بڑی ہر حاجت اسی کے حضور میں پیش کرتے ہوئے اسے لطف آتا ہے مزہ آتا ہے اور کسی اللہ کے غیر سے وہ ایک ماچس کا تنگا بھی نہیں مانتا ہاں جی ایک روپے بھی کسی سے نہیں مانتا وہ اسی کا ہوکے رہتا ہے اسی پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہے اور اسی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اسی کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں اور اسی سے اپنا تو پورا توکل اور بھروسہ بھی اسی پاک ذات سے ہوتی ہے اور زندگی میں جان کو اگر اللہ سے اس کی محبت نہ ہو سچی محبت نہ ہو اللہ پر اس کا پورا پورا بھروسہ نہ ہو تو پھر انسان اندر سے کھوکھلا ہے لہٰذا جازا انسان رضا نامی کوشش کریں قرآن پاک آیتوں میں تدبر کریں ان نشما الحصلوں میں تدبر کریں ان کے معنی مفاہم کو جاننے کی کوشش کریں اور وزات پاک جس کی ہم جتنی معرفت حاصل کریں گے اتنا ہمیں عبادت بندگی میں لطف آئے گا مزہ آئے گا اور یہ پرسکون زندگی نصیب ہوگا میری دعا اللہ ہم سب کو تمام سن ان روز کو سننے والے برادران خواہان کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو پیارے نبی کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کے صحیح معرفت ادا کریں اس کی قرآن پاک میں تدبر کے ذرے اس کی کے اسما الحسنہ میں تدبر کے درے اور اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو معرفت کے نظر میں اس سے عشر و محبت و عشق محبت کے نظر میں اس کے اطاعت و بندگی ہو اللہ ہم سب کا ہمیں سے ما تو فیقی اللہ علیہ توقل تو